رحمة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فلا امرى كتاب الله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد تیر پارے سورہ ابراہیم کے یہ پہلے رکوع ہے سورہ ابراہیم ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں بون آیاتیں اور سات رکوع ہیں آٹھ سو اکسٹھ کلمات تین ہزار چار سو چونتیس حروف ہیں اس سورہ مبارکہ کے شروع میں رسالت اور نبوت اور ان کی کچھ خصوصیات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے توحید کا مضمون اور اس کے شواہد کا ذکر ہے اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کا قصہ بطور خاص ذکر کیا گیا ہے اور اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے جنانچہ شادی بری طالح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے یہ جو پہلا رکوع ہے سورہ ابراہیم کا یہ آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر سات تک کی آیتوں پر مشتمل ہے یہ شادی بری طالح ہے روح یہ حروف مقدعات ہے یعنی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کے بعد ہے اللہ ہی اس کے معنی کو جانتا ہے کتاب انذرناہو الیکا یہ کتاب کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے آپ کے طرف کیوں نازل کیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلُمَاتِ اِلَّا النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندیروں سے روشنی کے طرف اپنے رب کے حکم سے اِلَىٰ سِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِیدِ ایک ایسے راستے پر جو زبردست والے کے طرف سے ہے یعنی قرآن مجید کے نظور کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کے بتلائے ہوئے حکموں کی طرف اللہ کے بندوں کو دعوت دی جائے اور اللہ کے بندے اللہ کے حکموں کے مطابق چلتے ہوئے اپنے روزمرہ کے معمولات سے ایسے تمام باتوں کو نکال لیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ مناسبت نہ رکھتے ہوں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ہو اور اپنے زندگی کے تمام تر معاملات کو اور معمورات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ڈال کر اس زبردست خوبی عمل کے با کمال راستے پہ چلنا شروع کریں اللہ وہ اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں بولی کافرینا اور مصیبت ہے کافروں کو من عذاب الشدید ایک سخت عذاب سے یعنی وہ جو ان پر مسلط کیا جائے گا اور جو ان کے اعمل کا دوسرا رخ ہے نل یہ وہ لوگ وہ لوگ ہیں یس تحبون حیات دنیا کہ جو پسند رکھتے ہیں دنیاوی زندگی کو اگر آخرت آخرت سے یس سبان سبیل اللہ اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے وجہ اور تلاش کرتے ہیں اللہ کے حکموں میں یہ تجربیاں کمزوریاں یہی لوگ ہیں کہ جو بہت دور کے بھول میں پڑے ہوئے ہیں دنیاوی زندگی کو یہ پسند کرتے ہوئے اپنے دنیا کو اپنے من چاہت کے مطابق یہ اپنانے کی کوششوں میں مصروف ہے اور جہاں ان کے چاہت کے راستے میں ان کے خواہشوں کے راستے میں اللہ کا حکم کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو یہ اللہ کے حکموں کو غلط قرار دے دیتے ہیں اور اس میں اپنے طرف سے کچھ ایسے کجرویہ تلاش کر کے اس کو مسترد کر لیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں یعنی ان کو یہ کہاں معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ کے احکامات ان کی دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے ہیں لیکن چونکہ یہ اپنے خواہشات کے ہاتھوں اندھیروں میں جا چکے ہیں اس لیے ان کو ایمان اور قرآن کی روشنی دکھائی نہیں دے رہی اور رسولن اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول اللہ بلسان قومی مگر وہ اپنے, زبان کے اپنے قوم کے زبان کے ساتھ بات کیا کرتے تھے اس لیے یہ میں لہم تاکہ ان کو بات اچھی طریقے سے سمجھا دیں دے پھر اللہ میّ شاہ یا اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وہی حدیم اور جس کو چاہتا ہے اس کو راستہ دکھاتا ہے اس کو ہدایت فرماتا ہے وہ عزیز الحکیم اور وہ زبردست حٹ متمانہ ہے جتنے بھی امبیائی کرام اللہ نے دنیا میں محبوظ فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی قوم کے زبان سے متصف فرمایا ہے گویا وہ اپنے قوم ہی کے ایک فرد ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنے قوم کے لوگوں کو ان کی قومی زبان میں ٹھیک طریقے سے بات سمجھا سکیں یہ ایک اہم نسخہ ہے کہ کسی بھی شعبے میں اس شعبے کے متعلق رموز کو جاننے کے ضروری ہے کہ اس کو اپنے قومی زبان میں سمجھا جائے اور قومی زبان میں سمجھنے والوں کو سمجھایا جائے اگر کسی چیز کے متعلق ایک زبان رکھنے والوں کو کسی دوسری زبان میں سمجھائے جانے کی کوشش کی جائے گی تو نہ سمجھانے والا خود اس کو سمجھتا ہوگا اور نہ سمجھنے والے اس کو اس طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ جس طرح جس طرح سے ان کو سمجھنا چاہیے یا جس طرح سے وہ سمجھنا چاہتے ہیں اسی لیے دنیا میں جتنے قوموں نے ترقیاں کی ہیں ظاہری آسمان کے اندر تو انہوں نے ان چیزوں کو اپنے ذہن کے مطابق اپنے خیالات میں اپنے زبان میں ان کو سمجھا اور پھر اس کو اپنے اس خیال کو اپنے اس ذہنی تخیل کو دوسروں تک انہوں نے اپنے زبان اور اپنے خیال کے مطابق انہوں نے وہ پہنچایا اور پھر دوسرے اس میں ترقی کر کے آگے پہنچ گئے اسی لیے دنیا کے اندر جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے ایسی چیزوں کے اندر خود سے ترقی کی ہے اور ان چیزوں کو اگر دوسروں قوموں سے انہوں نے نقل بھی کی ہے تو نقل کرنے کے بعد انہوں نے اس کو اپنے زبان میں ڈال کر کے اس کو آگے لے کر کے انہوں نے ترقی کی ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی رسول بیچے ہیں آپ سے پہلے ان کے قوم کی طرف تو وہ اپنے قوم کی زبان بولا کرتے تھے تاکہ وہ ٹھیک طریقے سے ان کو بات سمجھا لے لیکن اس سمجھانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ کر لیتا ہے و نقد ارسلہ اور یقیناً ہم نے بجدہ جا موسا سلاۃ والسلام اپنے طرف سے نشانیاں دے کر انخرت قوموں کا مینر ثلومات نور یہ کر لیے اپنے قوم کو گناہوں شرک اور ظلم کے اندھیروں سے ایمان یقین اور دین کے روشنی کی طرف و ذکر ایا اللہ اور یاد دلائیے ان کو اللہ تبارک وطالعہ کے احسانات البتہ اس سے بھی نشانیاں ہیں اس کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبر کرنے والا اور شکر گزار بندہ ہے حضرت موسع علیہ السلام سلام کی قوم بنے اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی احسانات کی اللہ تبارک کو عطالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی کے مختلف ادوار میں جو میں نے ان پہ احسانات کیے وہ احسانات ان کو یاد دلاتے رہیے تاکہ وہ اللہ کے ان احسانات کو یاد کر کے ناشکریوں سے اپنے آپ کو اور بدعامالیوں سے اپنے آپ کو اور خواہشہ کے نفسانی کے پیروی سے اپنے آپ کو بات رکھیں افقال موسل جی قومی ہی اور جب کہا مسا السلام جی نے اپنے قوم سے اس گرو نعمت اللہ علیہ یاد کرو اللہ کے نعمتوں کو اپنے اوپر علفرا ہونا جب اس نے جڑایا تم کو فراون کے لوگوں سے یہ سو منہ سو العذاب جو چکھاتی تھی تمہیں یہ پہنچاتے تھے تمہیں بہت برا عذاب اور وہ اس صورت میں کہ وہ یو ذبح ابنا اکم اور وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو وہ وہی استحصا اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہارے عورتوں اور یہ اس لیے کہ نوجوانوں سے ان کو خطرہ تھا کہ یہ کن کو تاقتور بنیں گے تو ہمارے مقابلے پہ آ جائیں گے اور خواتین اپنی فطرتی صلاحیتوں اور کمزوریوں کی وجہ سے چونکہ مردوں کا مقابلہ ہر میدان جنگ میں نہیں کر سکتی لہذا ہم نے ان کو زندہ رکھا تاکہ ایک تو ان سے اپنے خواہشات کا سامان کریں اور دوسرے ان سے اپنے بگار لیا کریں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اسپشتی کے زندگی سے کی طرف نکالا وہ فیض بدا ام ربکم عظیم اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ پہلے اللہ نے تمہیں غلامی میں رکھا تمہارا امتحان تھا اب اللہ تمہیں غلامی سے نکال کر تمہیں حاکم بنانا چاہتا ہے اس میں تمہارا امتحان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کے انفرادی اور مسلمانوں کے اجتماعی زندگیوں میں ان دو حالتوں کے ساتھ ان کا امتحان رکھ کرتے ہیں کہ کبھی ان کو غلامی اور لوگوں کے برداشت کرنے پڑتی ہے اور اللہ ان کو دوسری قوموں کے غلام بنا لیتے ہیں اور یہ اثر ہوتا ہے ان مسلمانوں کے اپنے اجتماعی عمال کی کمزوریوں کا درجے مسلمان تھوڑے سے حرکت کر لیتے ہیں اور اپنے قوت ایمانی کو متحرک کر لیتے ہیں اور اس پہ پڑے ہوئے گرد کو جب ہٹا لیتے ہیں اور اللہ کی طرف توجہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کو غلامی سے اور غلامیوں کی کستی سے نکال کر اللہ ان کو وقت کی حکمران، حکمرانی عطا فرما لیتے ہیں اللہ ان کو بالادست طاقت عطا فرما لیتا ہے پھر اس میں ان کا امتحان ہوتا ہے کہ اس طاقت کو حاصل کرنے کے بعد کیا یہ اپنے خواہشوں کے غلامی کی طرف جاتے ہیں یا پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی طرف جاتے ہیں تو ان زندگی کے دونوں کیفیتوں اور دونوں حالتوں میں مسلمانوں کا آزمائش اور امتحان ہوتا ہے باخراوانا الحمد اللہ وب العالمین پارے <لَشَدِيد> کے یہ دوسرا رکو ہے یہ رکو آیت نمبر سات سے لے کر آیت نمبر بارہ تیرہ تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مسال سلاد و سلام کے ذریعے اپنے اس واضح پیغام کو اس وقت کے لوگوں کے سامنے رکھا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحی کے ذریعے وارانی مجید میں قیامت تک کے کی مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس دیغام کو محفوظ کر دیا کہ جن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دولت ایمان عطا فرماتا ہے اور پھر آزادی عطا فرماتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان اور آزادی کے زندگی میں ان کا آزمائش کرتا ہے کہ کیا یہ اپنی اس آزادانہ زندگی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے احسانات کو مانتے ہیں یا کہ, یا کہ پھر اپنے آپ کو اپنے خواہشوں کے غلامی میں دے جاتے ہیں اللہ تبارک مطالعہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے دی ہوئی آزادی سے غلط فائدہ اٹھا کر خود کو اپنے خواہشوں کے غلامی میں دے جاتے ہیں وہ یقین کر لیں کہ ہمارا آزاد بڑا سخت ہے شادی وہ احساس اور ابو کم اور جب تمہارے رب نے یہ حکم سنایا کہ ل ان شکر تم اگر تم نے شکر کیا لذی دنہ کم ہم تمہارے لئے اپنے نعمتوں کو اور زیادہ کریں گے بولا انکفر تم اور اگر تم نے نہ شکری کی تو ان شدید بے شک میرا عذاب البتہ بڑا سخت ہے وقال موسا اور مسا نے سلاۃ وسلام نے فرمایا تھا ان تقرر و منفی عروبی جمیان اگر کفر کرو گے تم اور وہ جو زمین میں ہے سارے کے سارے تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں اس لیے حمید بے شک اللہ تبارک وطانا بے پرواہ ہے سب والا مسلم شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث, حدیث ہے حدیث قرضی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اگر تمہارے اول اور آخر تمہارے جن اور انس تمہارے بوڑھے اور جوان تمہارے مرد اور زن تم سارے کے سارے اگر اللہ کے نافرمان بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت اور اللہ کے حکومت اور اللہ کے خدائی میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی اور اگر یہ سارے کے سارے انسان اور جن مرد اور عورت جوان اور بوڑھے سارے کے سارے اگر فرما بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی بڑھے گی نہیں اس لیے کہ خدا بہت بڑے ہیں اللہ کی خدائی بے انتہا بڑی ہے انسان کے سوچوں سے بھی زیادہ یہ جو اللہ اپنے بندوں کو نیک کمال کے لیے کہتا ہے اس لیے کہ انہی نیک کامال نے اس انسان کے آنے والی زندگی میں راحت کا سامان بننا ہے اور اللہ اپنے بندوں کے راحت کے سامان کے جمع کرنے سے خوش ہوتا ہے اس لیے اللہ بھی چاہتا ہے کہ یہ بندے جو جن کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ اپنے اعمال کے تناظر میں اپنے مستقبل کو سمار دیں اور جب لوگ اللہ کے حکموں کے خلاف اپنے مستقبل کو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے نا کر کے داؤ پہ لگا لیتے ہیں اللہ ان سے بڑا ناراض ہو جاتا ہے کہ میں نے ان کو کسی نے پیدا کیا اور یہ کیا کچھ کر گزر رہے ہیں تو یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس وقت فرمائی کہ لوگو سنو اگر تم کیا سارے دنیا والے بھی اگر نافرمان بن جائیں گے تو اللہ کو ان کا کوئی پروا نہیں علامدین کیا نہیں پہنچی تم تک خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں قوم نوح قوم عاد قوم سمود اللہ اور وہ جو ان کے بعد ہو گزری ہے إِلَّ جن کے صحیح تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہم ہم کہ آئے ان کے کے پاس اللہ ہوئے پیغمبر واضح نشانے لے کر لیکن اللہ کے باتوں کو سن کر فرودیہ ہوں افواہم لو ان لوگوں نے لوٹائے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں یعنی اظہار تعجب جس طرح کے لوگ اپنے ہاتھ اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں رکھ لیتے تعجب تو ان لوگوں نے جب ایک پیغمبر کی بات سنی جو اللہ کے طرف بلانے پر معمول تھے تو ان لوگوں نے کہا کی بنا ایک اللہ اس سارے کائنات کا خالق ہو سکتا ہے اور ایک اللہ ان سارے انسان اور سارے مخلوقات کا روزی رساں ہو سکتا ہے تو انہوں نے بجائے کے کہ ان پیغمبروں کے تعلیمات کو مان لیتے قبول کر لیتے ان کے مددگار بن جاتے انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اور تعجب کا اظہار کیا بلکہ انہوں نے اس تعجب سے آگے بھی بڑھ کر بقال ہونے نے نہ بیما اور تم بی بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس کا جس کے ذریعے تمہیں بھیجا گیا ہے اور ان لفی شکنا اور بے شک ہم شک میں ہیں اس بارے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں مرید ایک ایسا شک کہ جو ہمیں ہل میں ڈالا ہوا ہے جس نے ہمیں ایک تذبذب کا شکار کر دیا ہے ہم آپ کے بات کو نہیں مان سکتے عالت رسول کہا ان سے ان کے بیجے ہوئے ان کے طرف بھیجے ہوئے رسولوں نے اللہ کے کی بندو کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ جو بے نظیر پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا ید حکم وہ تمہیں بلاتا ہے یاسر الحکم تاکہ وہ بخشے تمہارے لیے من ذنوبکم تمہارے کچھ گناہوں کو وہی اور وہ ڈھیل دے تمہیں مقررہ تک یعنی جتنی بھی اللہ نے تمہاری دنیا زندگی مقرر کی ہے متعین فرمائی ہے اللہ چاہتا ہے کہ تم مسلمانی اختیار کر کے اللہ کی فرما بردانی اختیار کر کے اس وقت تک دنیاوی زندگی میں بھی راحت کی زندگی گزار لو پالو کہا انہوں نے ان انتم اللہ بشروں میں سنا نہیں ہو تم مگر ہمارے طرح کے آدمی یہاں بھی وہی پہلے سبق کہ جو ہر دور کے نا فرمان ہو پڑھتے رہتے ہیں پیغمبروں کے تعلیمات سے روگردانی کے لیے کہ بھئی اب تو ہمارے طرح کا انسان ہے لہٰذا ہم آپ کو اللہ کا برگزیدہ رسول کیسے مان لیں حالانکہ پہلے وہ گزرا ہے کہ بھائی اللہ تبارک مطالعہ کا مقصد انسانوں کو ہدایت دینا ہے اور انسان ہی اپنے ہم جن سے ہو سکتے ہیں اس کے بات اور اس کے طریقوں کو بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں لہذا عقل کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو ہی رسول ہونا چاہیے اگر ان انسانوں کے ہدایت کے لیے اللہ انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق کو رسول بنا کر کے بھیج دیتے ہیں تو پھر یہ انسان اعتراض کرتے اور اعتراض میں حق بجانب بھی ہوتے کہ بھئی ہمارا جنس اور ہے ان کا جنس اور ہے ہمارے خواہشات اور ضروریات ان سے مختلف ہیں ہمارے لیے ان کے خواہشات اور ان کی سنتوں کی پیروی ممکن نہیں ہے اللہ تبارک بطالہ فرماتے ہیں توری دونوں کیا تم یہ چاہتے ہو انت یہ کہ تم روک دو ہمیں یعنی ان لوگوں نے یہ کہا کہ بے آپ کو تو ہم اپنے طرح کا انسان سمجھتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو اماں اس سے یا وہ دو کہ جن کی بندگی کیا کرتے تھے ہمارے آبا نہ مبین بس اب ہمارے پاس کلی نشانی یعنی یہ اس وقت کے نافرمانوں نے وقت کے پیغمبروں سے کہا کہا ان سے ان کے طرف بھیجے ہوئے پیغمبروں نے بشر مسلو ہم نہیں ہیں مگر تمہارے ہی طرح کے آدمی ہیں یعنی ہمیں اپنے انسان ہونے سے انکار نہیں بولا کہ یشا امن عبادی ہی لیکن اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وما کانا لنا اور ہمارے بس میں یہ نہیں اللہ اتیام سلطان یہ کہ ہم لے کے آئے تمہارے پاس کوئی دلیل اللہ بزن اللہ مگر اللہ کے حکم سے یعنی ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں ظاہر کر سکتے واحد اور اللہ ہی پر پسچائیے کہ ایمان والے تو خل کریں وہ مالانا اور کیا ہوا ہمیں اللہ اللہ کہ نہوسا نہ کریں اللہ پر بہت ہدا نہ اور اس نے ہمیں سمجھا دیا ہے ہمارا راستہ علامہ آزید بونا اور ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو تم ہمیں اذیت دیتے ہو تو عال اللہ ہی فلک دل اور اللہ ہی پر پس چاہیے کہ تبکل کرنے والے تبکل کریں بروسا کرنے والے بروسا کریں توکل کے معنی یہ ہے کہ انسان ظاہر اسباب کو اختیار کرے اور پھر ان اسباب کے اوپر اعتماد نہ کرے بلکہ ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ان اسباب کے ذریعے حاصل ہونے والے نتیجے کو مسبب الاسباب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے حوالے کر دے کہ اللہ ہم سے جو ہو سکا وہ ہم نے کر لیا اب اس کے نتیجے کو تو کس طرح ظاہر فرماتا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں پرورتکار تو اس کو ہمارے حق میں بہتر ظاہر فرما دے تو پیغمبروں نے ہر دور کے پیغمبروں نے اپنے وقت کے منکروں سے کہا کہ بھئی ہمارے اپنی اختیار میں ایسے کوئی نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی ایسی ذاتی طاقت ہے کہ ہم تمہیں وہ کچھ موجود دکھاتے رہیں وہ کچھ نمونے اور وہ کچھ مثالیں تمہارے سامنے ظاہر کرتے رہیں جو تم مانگو ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے جو اللہ ہمارے طرفوں ہی کرتا ہے اور جو اللہ ہماری طرف ہی کرتا ہے وہ ہم بغیر کسی کمی اور بیشی بغیر کسی خوف اور لالچ کے ہم تمہارے سامنے رکھتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں رسول ہی اس لیے بنایا ہے کہ ہم اللہ کے ان احکامات کو تمہارے سامنے رکھیں سو اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو اپنا بھلا کرو گے اور اگر تم اللہ کے ان حکموں کی تعلیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کی تبدیلی کے دورانی میں ہمیں تکلیفیں پہنچا کے رہو گے تو ہم تمہارے ان تکلیفوں پر صبر کریں گے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں گے اور اللہ پر صرف یہ نہیں کہ ہم توکل کرنے والے ہیں بلکہ ہر برواسا کرنے والے کو اللہ ہی پہ بروسا کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے اس کائنات میں ایک اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس پہ توقل اور بروسا کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہی مختار کل ہے وہی قادر مطلق ہے وہی علیم ہے وہی بصیر ہے وہی قدیر ہے اور وہ عزیز الزنت ہے اور اللہ کی یہ صفات کسی اور میں ہے نہیں لہذا اللہ کے سوا کسی اور پہ توقل کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے متعارف ہے واحد روانہ الحمد للہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكم الظالمين إرقى رسل إبراهيم كي يتسلقوها یہ رکو آیت نمبر تیرہ سے لے کر آیت نمبر بائیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تبارکواد نے ہر دور کے ظالم اور جابروں کے رویے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی بات رکھی گئی تو وجہ اس کی کہ وہ اللہ کی باتوں پر غور و فکر کرتی اور پھر غور و فکر اور اقلی سلیم کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان لے آتے لیکن انہوں نے تو الٹا اللہ تبارک و وطالیہ کی طرف دعویٰ دینے والوں کو دھمکیاں دی کہ تم اپنے مذہب کو چھوڑ دو اپنے رائے کو تبدیل کر دو جو ہم چاہتے ہیں وہ طریقہ اختیار کرو اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی کچھ رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مکہ کے سرداروں نے روا رکھا ہے کہ یہ تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پرانے رائے پہ پر واپس آ جائیں یا پھر ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیا اللہ کے نیک بندوں کو دنیا میں در بدر کرتے رہیں گے اللہ ان کو دنیا سے اٹھا دے گا اور ان کو در بدر کر گا جی اللہ کا ارشاد ہے فروخ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے رسول اپنے رسولوں کو یعنی جو ان کے طرف رسول بھیجے گئے تھے کہ لنخرجنکم من اور ہم تمہیں اپنے زمین سے نکال بہر کر دیں گے او جن نسیم ملتنا یا تم ہماری دین میں واپس لوٹاؤ آؤ ہاں لیکن تب حکم بیجو ان کو ہم ان کے رب نے لنکمین کیا مخارت کریں گے ان ظالموں کو یعنی یہ آپ کو کیا نکالیں گے ہم ان کو تباہ و بربادی سے انکنار کر دیں گے ننا اور ہم آباد کریں گے تم کو اس زمین میں میں بات ہی ہوں ان کے بعد من مقامی یہ ملتا ہے, اس کو جو ہے کرے ہونے سے میرے سامنے وہ خوف اور جس کو میرے آزاد کے وادوں سے خوف ہے وہ اور فیصلہ مانگنے لگے وہ خواب و کلو اور نہ ہر سرکش من ہی جہنم کے جی اس کے پیچھے روزک ہے اور ان کو پانی پلایا جائے گا پیت ملا گرم یا تجربہ ہو کہ جس کو گون گون کر کے یہ پیئیں گے لیکن بلا یا کارو ممکن نہیں ہوگا کہ اس کو یہ آسانی سے اپنے گلوں سے اتار سکے وہی آتی ہل اور چلے آتی ہے اس پر موت من کل مکان ہر طرف سے وما وہ نہیں مرتا اوم ورا عضابن غریض اور اس کے پیچھے ایک بہت سخت احمد کا عذاب ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس رویے پر ان کے انجام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم میں ایسے حالت سے ہمکنار کر دیا جائے گا یہ ان کو پینے کے لیے ملیں گے تو گرم پانی تیپ میلہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا جس کو یہ گھون گھون کے پیئیں گے اور اس زہریلا بانی کو یہ اپنے حلق اپنے گلوں سے نیچے نہیں اتار سکیں گے اور ہر عذاب کے ساتھ ساتھ ایسے ان کو دکھائی دے گا جیسے کہ اب کے بار موت آئی اب کے بار موت آئی لیکن موت ان کو نہیں مثل گی نسر الگ رب حال ان لوگوں کا جو منکر ہو اپنے رب کے ان کے عمل کرماد نسبت جیسے برات کہ زور کی چلے اس پر ہوا آندی کے دن لا مما قصدوا علیہ شاہی کہ کچھ ان کے ہاتھ میں نہ ہوگا اپنے کمائی میں سے ضالع کا ہوا غور البائی یہ ہے بہت دور کی گمراہی جس میں وہ جا پڑے یعنی اللہ کے منکروں, منکروں نے یا اللہ منکر دنیا میں جو بظاہر نیک امال کرتے ہیں ان کے نیک امال کی مثال وہ رات کی طرح ہے کہ تیز ہوا جب اس پہ آتی ہے تو وہ سارے کے سارے اڑ جاتی ہے اور راک یا اس گرو کو جمع کرنے والے کے ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا تو ایسے ہی ان کے یہ خوشحالی اور ان کے یہ اچھے احمد صرف ان کی دنیا زندگی کے حد تک ہے پھر جیسے ہی موت کے تیز اور تم ہوا ان پہ چڑھ پڑے گی تو پھر ان کے یہ ہوئے امال اکارت ہو جائیں گے اور یہ امال ان کے لیے ان کے مشکل گھڑیوں میں بالکل فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے علم طرح کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ خلق آب کہ اللہ نے بنائے ہیں آسمان اور زمین بلحقی جیسے اللہ نے چاہا ایسا اگر چاہے تو تم کو لے جائے وہ یا کہ جدید اور لائے کوئی اور نئی مخلوق اور یہ اللہ, اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اور بردول جمیان اور سامنے کڑے ہوں گے اللہ کے سارے برو پھر کہیں گے کمزور بڑائی والوں سے کہ ان لکم تباہ بے شک تو دنیا میں تمہارے تابے فرمانتے فہل ان تم مو سو کیا تم بچاؤ گے ہم کو من عذاب اللہ بن شیخ اللہ کے کسی عذاب سے کچھ بھی قالو وہ کہیں گے جنہوں نے دنیا میں بڑا بن اختیار کیا تھا اللہ کے نا میں جو سب سے پیش پیش تھے وہ کہیں گے لو ح اگر اللہ ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو بھی ہدایت کر دیتے سوا علینا ہمارے لیے یہ بات یکساں ہے عجینا کہ ہم بے قراری کریں ہم صبر نہ یا پھر صبر کریں ملام نہیں ہمارے لیے کوئی بھی خلاصی کی شکا اس لیے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے جس حالات سے ہم نے ہمکنار ہونا ہے وہ تو ہم ہمکنار ہو کے رہیں گے اب ہم چیخیں یا چلائیں ہماری چیخنی یا چلانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لہذا وہ اپنے پیروکاروں سے کہیں گے کہ بھئی اب آرام سے بیٹھ جاؤ اور اپنے گناہوں کے اس ہولناک انجام سے ہمکنار ہو کہ جس سے ہر ایک نافرنمانے ہمکنار ہونا ہے اور ہم اس معاملے میں تمہارا کچھ بھی مدد نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ ہم خود ہی ان حالات سے ہمکنار ہو رہے ہیں فأخذ دوانا أمي الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله بعدكم وعد الحق وبعدتكم فأخذفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم ليه ابراہیم کے چھوٹی رکو ہے یہ رکو آیت نمبر بائیس سے لے کر آیت نمبر اٹھائیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک کو طالب روز محشر کے کچھ حالات کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جب روز محشر حساب اور کتاب کے بعد جنتیوں کو جنت میں اور دو کو دوزخ میں جانے کا فیصلہ ان کے حق میں ہو چکے گا اس وقت کفار دو زخم میں جا کر یا داخل ہونے سے داخل ہونے سے پہلے شیطان کو الزام دیں گے کہ مردود تو نے دنیا میں ہماری راہ ماری اور اس مصیبت میں گرفتار کرایا اب کوئی تدبیر مثلا سفارش وغیرہ کا انتظام کر لے تاکہ آزاد الہی سے رہائی ملے تو پلیس ان کے سامنے ایک تقریر کرے گا ایک لیکچر دے گا جس کا خاص یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے صادق القول پیغمبروں کے توسط سے ثواب اور احقاب اور دوزخ اور جنت کے متعلق سچے وادی کیے تھے جن کی سچائی دنیا میں دلائل اور براہین سے ثابت تھی اور آج مشاہدے سے ظاہر ہے میں نے اس کے بالمقابل جھوٹی باتی کہی اور جھوٹی وادی کیے جن کا جھوٹ ہونا وہاں بھی ادنا فکر و تمل سے واضح ہو سکتا تھا اور یہاں تو آنکھ کے سامنے ہے میرے پاس نہ ہوجت اور بے کی قوت تھی نہ ایسی طاقت رکھتا تھا کہ زبردستی تم کو ایک جھوٹی بات کے معنی پر مجبور کر دیتا یقینا میں نے بدی کی تحریک چلائی اور تم کو اپنے مشن کی طرف بلایا تم جھپٹ کر خوشی سے آئے اور میں نے جدھر تمہیں شہ دی ادھر ہی اپنے رضا و رغبت سے تم لوگ چڑھے اگر میں نے اغوا کیا تھا تو تم ایسے اندھے کیوں بن گئے کہ نہ دلیل سنی نہ دعوی کو پرکا آنکھیں بن کر کے پیچھے چل پڑے انصاف یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ تم اپنے نفسوں پر ملامت کرو میرا جرم اغوا بجائے خود رہا لیکن مجھے مجرم گردان کر تم کیسے بری ہو سکتے ہو آج تم کو مدد دینا تو درکنار خود تم سے مدد لینا بھی ممکن نہیں ہم اور تم دونوں اپنے جرم کے موافق سزا میں پکڑے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی فریاد کو نہیں پہنچ سکتا تم اپنے حماقت سے دنیا میں مجھ کو خدا کا شریف ٹہرایا تم نے یعنی دنیا میں تو بات وہ ہے کہ جو براہ شیطان کے عبادت کرنے لگے تھے اور بہت ساروں نے اس کے باتوں کو اسی طرح سے آزمایا اور اس کے احکام کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم کیا جسے خدا کے آگے اور اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ احشاء ہے شیطان اور شیطان کہے گا لما الامر جب فیصلہ ہو چکے گا ان وعدکم وعد الحق شک اللہ نے تم سے ایک سچا وعدہ کیا تھا حق تو اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا فاخلا کم پھر میں نے وہ وعدہ جھوٹا کیا وما وہ خان علی من سلطان اور میری تم پر کچھ حکومت نہ تھی اللہ دعوت و کم سوا اس کے کہ میں نے تم کو دعوت دی سستا جب تم لی بس تم لوگوں نے میرے اس دعوت کو قبول کر لیا اب فلاں مجھے الزام مت دو اپنے گمراہ ہونے کا بلکہ وہ لوم و انف حکم اور تم الزام دو اپنے آپ کو اس لیے کہ اصل و شہر کامل تو اللہ نے تمہیں بھی دیا تھا میں انب مصرخكم. میں تمہارا کوئی فریاد ارستی نہیں کر سکتا اور میں ان تم بے اور نہ تم میرے کوئی فریا درستی کر سکتے ہو ان کا فرق بھی میں اشرف قبل میں منکر ہوں جو تم نے مجھ کو شریک بنایا تھا اس سے پہلے اندلی بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے درناک عذاب ہے یعنی شیطان قیامت کے دن ان لوگوں کی برات کا اعلان کر لیں گے اور کہیں گے کہ بھئی تم نے میرے حفاظت کی ایسے میرے کیا فائدہ تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام کرتا رہوں گا بہت خل النظین امن اور داخل کیے گئے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ عمل الصول والا جو ہے نہیں کہ مالکیے جنتوں میں سے جنت, جنت تجربے تخرانہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں خالدین شیحا ہمیشہ رہیں گے اس میں بے از بے ازن اپنے ابن رب کے حکم سے کہ ہے یہ فی ہاں سلام کہ ان کی ملاقات ہوگی وہاں پر سلام کے ساتھ یعنی جب بھی آپس میں ملاقات کریں گے تو سلام کلام سے پہلے سلام سے ابتدا کریں گے تو یہ وطن کیا دونوں نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ نے بیان کی مثال کلمۃ طیبہ صاف ستھری بات کی کا شجرۃ طیبہ جیسے ایک صاف درخت اصبح ثابت کہ اس کے جر مضبوط ہو اور فرع حافظ السما اور جس کے تہنی آسمان میں ہو توتی وکولہ کہ وہ لائے اپنا ثل کلحین ہر موسم میں باذن رب اپنے رب کے حکم سے وہی یم اللہ اور اللہ بیان کرتا ہے مثال للناس لوگوں کے لیے لعلہم يتذکرون تاکہ وہ اور اور فکر کرے تو ایمان یہ پاکیزہ درخت کے مانند ہے اور انسان کے اعمال یہ اس پکیزہ تناور اور مضبوط جڑوں اور تناور درخت کے گویا یہ اس کے شاخی ہیں یہ بندہ جب بھی کام کرتا ہے بندہ مومن تو وہ فائدہ ہی لاتا ہے جیسے کہ ایک پاک اور صاف ستھرا درخت جب بھی وہ برابر ہوتا ہے اپنے مالک کو نفی دیتا ہے مسلو کریمت خدیث اور مثال نا پسندیدہ بات کی ایک گندا درخت ہو نہ اس کو کھاڑ لیا جائے زمین کے اوبر سے مالا من قرار اور نہیں ہو اس کے لیے کہیں بھی کوئی جگہ قرار کا یا نہیں کا اس لیے کہ ایک کاشتکار اس کو اپنی پٹی سے نکالتا ہے دوسری ٹینک دیتا ہے وہاں جڑ پکڑنے سے پہلے دوسرا کاشکار پہنچ کر اس کو اٹھا کر کے اس سے آگے بیٹھتا بینت ہے اسی طرح سے وہ بس ٹوکری ہی ٹوکری اس کے مقدر گویا بن چکے ہیں تو اسی طرح سے دنیا میں جو جھوٹ بات ہے اور سب سے بڑا جھوٹ وہ کفر ہے اور انکار ہے اسلام کا اور سب سے بڑی سچائی اللہ کی کائنات میں اسلام کی سچائی ہے تو اس سچائی اور پاکیزۂ کرمے کے مقابلے میں جو ناپسندیدہ اور حبیض کرمہ ہے وہ کرمۂ کفر ہے جس کے لیے کوئی ٹھکانا نہیں ہے سب اللہ البین امن اللہ مضبوط کرتا ہے ایمان والوں کو بالقول الثابتی مضبوط بات کے ذریعے فی الحال دنیا دنیاوی زندگی میں اور پھر آخرت آخرت میں بھی اب اس مضبوط بات سے مراد کیا ہے جس کے ذریعے بندہ مومن دنیا میں اور آخرت میں مضبوط ہوتا ہے تو اس مضبوط بات سے براد کلمہ توحید ہے کلمہ شہادت ہے کہ جب بندہ اس مضبوط بات کے ذریعے اللہ کا قول کرتا ہے قرار کرتا ہے تو پھر موت کے وقت بھی وہ ثابت قدم رہتا ہے دنیا میں اس پر حالات جیسے بھی آئے اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو آ جگہ ہے بہرحال میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور وہ ہے کہ ایک بحیثیت مسلمان اور نیک آماد کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ مجھے وہاں پہ خوشحالی ملے گی تو وہ دنیا میں بھی مطمئن ہوتا ہے موت کے وقت بھی مطمئن ہوتا ہے اور آخرت میں بھی مطمئن ہوگا اللہ گمراہ کرتا ہے بے انصافوں کو ماشا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کر گزرتا ہے پار سور ابراہیم کے یہ پانچویں رقوع ہے اور یہ پانچواں رقو نمبر اٹھائیس سے لے کر آئس نمبر پینتیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رقم اللہ تبارک وتعدہ ان سرداروں اور قوم کے بڑوں کا ذکر فرماتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک وتعدہ اپنے ظاہری نعمتوں سے اور دنیاوی نعمتوں سے مالامات فرما دیتا ہے اور اللہ کے ان نعمتوں کے ملنے پر بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں وہ اپنے قوم کے رہنمائی ایسے کاموں کی طرف کرنے لگ جاتے ہیں کہ جس سے قوم اللہ کے فرمانبردار کے بجائے نافرمان قوم بن جاتی ہے اور یہ سردار اپنے ساتھ اپنے قوم کو بھی لے کر کے جہنم کے وادی میں اتر جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ بڑا افسوس ہے ایسے سرداروں اور ایسے بڑوں پر کہ جو اپنے قوم کے خیرخواہی کے بجائے ان کو اپنی خواہشوں کے تبے بنا کر اور ان کو ان کے انجام خیر سے نکال کر انجام پت سے ہم کنار کرتے ہیں اللہ کا احشاد ہے المتر وینا کیا تو نہیں دے گا ان لوگوں کو بدلو نے مطلب کہ جنہوں نے بدلا کے اللہ کے احسان کا کوفرن نہ شکریہ وہ حل اور اتارا انہوں نے اپنے قوم کو دار البوار تباہی کی کرنے روایت میں آتا ہے کہ ایسے ہر زمانے کے سردار اور بڑے مراد خدموں کے اور بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک کفار اور مشرقین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عرب کے باغ دی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہدایت کے لیے علیہ صلاحات والسلام کو ممبوز کیا قرآن مجید اتارا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حرم بیت اللہ کا مجاور بنایا عرب کی سرداری عطا کی لیکن انہوں نے اللہ کے ان احسانات پر شکر کے بجائے انہوں نے اللہ کے ناشکری پر قبر بست ہو گئے اور اللہ کے باتوں کو جٹلایا اور اس کے پیغمبر سے لڑائی کی آخر اپنی قوم کو لے کر کے تباہی کے گڑھے میں جا گئے اللہ کا اشار ہے جہنم جو دوزخ ہے یسنونہا جس میں ان کو داخل کر دیا جائے گا و بحث القرار اور بہت برا جکانہا ہے و جعلوا اور انہوں نے ترائے ہیں اللہ کیلئے مقابل لیضل ان سبیلہی کہ لوگوں کو اس کے راہ سے بحقائے گمراہ کر دے قل کہتے جی تمتاو مازی اڑا دو فا انہا مصیرکم الی تم سبوں کو لوٹنا ہے آگ کے طرف قل لعبادی الذین آمنو کہہ دیجیے میرے بندوں کو جو ایمان والے ہیں یوقی و خلاط ہے کہ وہ نوازوں کو قائم رکھے وہ انفکو خرچ کرے اس میں سے رضا خلاح ہوں توشیدہ یومن پہلے اس سے کہ آئے ان پر وہ دن لابی ہی جس میں نہ لین دین فائدہ ہو دے سکے گا والا خدال اور نہ کسی دوست کی دوستی, دوستی اگر وہ دوستی اللہ کی دین کے بنیاد پر اللہ کے رضا کی بنیاد پر نہیں رکھی گئی تو دنیا کی دوستی آخرت میں کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا اور دنیا میں انسان بہت کچھ دے کر بھی اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچانے کا تمنا کرے گا آرزوئی کرے گا لیکن اللہ دوبارہ کو عطالہ فرمائے گا کہ یہ حساب اور کتاب کی جگہ ہے لین دین کی جگہ نہیں ہے یہ عمل کا جگہ نہیں ہے یہ حساب کا جگہ, جگہ ہے دنیا عمل کی جگہ ہے حساب کی جگہ نہیں اور آخرت حساب کی جگہ ہے عمل کی جگہ نہیں انسان جو کچھ لے دے کر سکتا ہے دنیا کے اندر کر سکتا ہے راہ خدا میں اللہ کی دی ہوئی مال میں سے پیسوں میں سے خرچ کریں اپنے آخرت کے لیے فائدہ کمائیں اچھے کام کریں اچھے باتیں کریں اپنے آخرت کے لیے فائدہ کمائے لیکن آخرت میں وہ کہے گا کہ اللہ جو کچھ میں نے دنیا میں کما کر جمع کیا تھا وہ سب کچھ آپ لے لیں اور اس کے بدلے مجھے جہنم سے بچا دیں یا مجھے اسلام پریشانی سے بچا دیں اللہ تبارک کو اطالعہ فرمائے گا کہ نہ یہاں لین دین ہوگا اور نہ یہاں کسی کو سی کے دوستی فہرت دے گی اللہ الزی اللہ هو ہے خلخل عرب کی جس نے بنائے آسمان اور زمین وانزل انزل من السماء اور جس نے اتارا آسمان کی طرف سے ما پانی وہ اخر جب ہی پھر اس سے نکالا منا سماراتے پھلوں سے رزف القم تمہارے لیے میلے اور اس نے مسخر کیے ہیں تمہارے لیے الفل کے لیتجریہ فی البحر بھی امر ہی کہ وہ چلے دریاں میں اس کے حکم سے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْحَارِ اور اس نے کام میں لگا ہے تمہارے لئے نذی نالوں کو وَسَخَّرَ لَكُمُ الْحَمْسَ وَالْقَمَرِ اور اسی نے کام میں لگا دیا ہے تمہارے لئے سورج اور چان کو دائبین ایک دستور پر برابر وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارُ اور اسی نے کام میں لگا دیا لیے رات اور دن کو تو ہر انسان۔ اس بات کو جانتا ہے کہ ندی نالوں سے فائدہ کون اٹھاتا ہے سورج اور جان سے فائدہ کس کو حاصل ہوتا ہے دن اور رات سے فائدہ کس کو ہوتا ہے اسی طرح اللہ فرماتا ہے وہ آنکل لما سال تم اور اس نے دیا تم کو ہر وہ چیز جو تم نے اللہ سے مانگی اور اتنا دیا کہ وہ انتع نعمت اللہ تا <تفصوحا> اگر تم گن رکو اللہ کی نعمتوں کو تو اس کی گنتی کو پورا نہیں کر سکو گے یعنی اتنے بڑے پیمانے پر اللہ نے اپنے انعامات اور نسخہ تم پہ کیے اللہ کے سارے نعمتوں کا گننا تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انعامات کیے ہیں ان انعامات میں سے ایک نعمت سے یہ انسان زندگی بھر کتنے مرتبہ مستفید ہوتا ہے انسان اس کو نہیں گن سکتا مثال کے طور پہ ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ نے اس انسان کو دی ہے وہ ہے پانی کی نعمت کیا یہ انسان اس نعمت کے استعمال کے گنتی کے تعداد بتا سکتا ہے کہ کتنے مرتبہ اس نے اس نعمت کو اپنے پیاس بجانے کے لیے استعمال کیا کتنے مرتبہ اس نے اس نعمت کو اپنے اوپر سے گرمائش ختم کرنے کے لیے غسل کے طور پر اس کا کی استعمال کیا کتنے مرتبہ اس نے اس نعمت کو کپڑے دھونے کے لیے استعمال کیا کتنے مرتبہ اس نے اس نعمت کو زمین کے اناج اگانے کے لیے بطور بطر کے کی استعمال کیا اور کتنے مرتبہ اس نے اس کو ویسے اپنے گھروں میں چڑکاؤ اور اپنے فصلوں میں چڑکاؤ کے طور پر استعمال کیا تو ایک نعمت یہ انسان اس کے تعداد گن کر نہیں بتا سکتا تو ساری نعمتوں کی گنتی یہ کہاں کرے گا اسی طرح آنکھ نعمت ہے جو اللہ نے ہر انسان کو وجود میں رکھی کیا یہ انسان یہ گن کے بتا سکتا ہے کہ اس نے کتنے مرتبہ اس نظر کو اٹھا کر کے اپنی چاہت کی چیزوں کی طرف دیکھا کان نعمت ہے یہ انسان بتا سکتا ہے کہ اس نے اس کان اس کان سے کتنے مرتبہ اپنی مرضی کی باتوں کو سنا زبان سے کتنے مرتبہ اپنے خواہش کے اظہار شروع تک پہنچائی ہاتھ نعمت ہے کتنے مرتبہ اس سے اپنی ضروریات کی چیزوں کو پکڑا پاؤں نعمت ہے کتنے مرتبہ اس سے اپنی ضرورت کی چیزوں کو طرف نیند نعمت ہے کتنے مرتبہ اس انسان نے اس سے پیدا اٹھایا رزق نعمت ہے کتنے مرتبہ اس انسان نے اس کو کھایا تو اللہ کے نعمت بے انتخاب اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا یہ انسان قیامت کے دن گن کر کے حساب نہیں دے سکتا انسان بے شک انسان بڑا بے انصاف نہ کا اللہ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر بھی اللہ کی ناشکری اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے اتنے بڑے کرم نوازیوں کے مقابلے میں اگر یہ انسان ناشکری کرتا ہے پھر اس کا ٹھکانا وہی ہونا چاہیے جہاں اللہ اس کو اس کے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے بیچے گا اور اس کے اس عذاب اور اس ہولنا کی جس سے اس کو امکنہ کیا جائے گا پھر اس کے اوپر اس کو ظلم نہیں کہا جائے گا بلکہ یقیناً پر یہ انسان اسی کا حق ہے کہ اس کو پوری طریقے سے اس سے امکنار کر دیا جائے کہ جس سے اس کو آخرت میں امکنار کر دیا جائے گا وخر دَعْوَانَا أَنِلْحَمْلِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پار <الْأَسْنَام> سر ابراہیم کی یہ چھٹی رکو ہے یہ رکو آیت نمبر پینتیس سے لے کر آیت نمبر بیتالیس تک کی آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و طالب سردار نے مکہ سے مخاطب ہے کہ بھائی تمہیں جو اعزاز ملا ہے یہ اس وجہ سے کہ تم اولاد ابراہیم میں سے ہو اور اس اولاد ابراہیم میں ہونے کے ناطے سے اور وجہ سے تم حرم نکابہ کے مجاور بن گئے ہو اور ابراہیم علیہ السلام وسلام کے دعاؤں کی بدولت تم یہاں کے نعمتوں عزتوں اور برکتوں سے سرفراز ہوئے ہو اور تم اپنے نسبت کو بھی بڑے فخر کے ساتھ حضرت ابراہیم کی طرف کرتے ہو لیکن اللہ کے بندو کبھی غور بھی کیا ہے کہ ابراہیم علیہ صلاحت واللام نے اس شہر کو آباد کرتے ہوئے اور کابت اللہ کے تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے کیا دعائیں کی تھی اور اپنے اولاد کے لیے انہوں نے کیا نصیحتیں اور وصیتی کی تھی کبھی خود کو اس آئینے میں دیکھا ہے کہ کیا تم اس معیار پر پورا اترتے ہو کہ جس معیار کے اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ اللہت والسلام نے دعائیں کی تھی کہ انہوں نے تو اللہ سے دعا فرمائی دی کہ پرورتگار اس شہر کو امن کا گہارا بنا دے مجھ کو اور میرے اولاد کو بتوں کے پوجا سے دور رکھیے لیکن یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کہبت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھے ہیں اور انہیں کی پوجا کرتے ہیں تو پھر یہ کس منہ سے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کے پیروکار کہتے ہیں تبارک و تعالیٰ کا شاید ہے ابراہیم اور جس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے جنوبنی اور دور رکھی مجھ کو بنیا اور میرے اولاد کو انا بد السنام اس بات سے کہ ہم پوجا کریں مورتیوں کی بتوں کی رب اے میرے رب انہ بے انہوں نے ازلنا گمراہ کر دیا ہے کثیر الناس بہت سارے لوگوں کو یعنی بہت سارے لوگوں کی گمراہی کے ذریعہ یہ مورتی بن گیا ورنہ وہ تو بے جان ہے وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے فمن تبیانی سو جس نے میری پیروی کی فن سو وہ میرا ہے امن افانی اور جس نے میرا کہنا نمانا میری نہ فرمانی کی فن فوف الرحیم سو تو بڑا مہربان اے میرے رب انسکمت و بے شک میں نے بسایا منظریت کی اپنے ایک ابداز کو بغات ان ایک وادی میں غیر رضی جہاں کھیتی نہیں ہے تیرے محترم گھر کے پاس قبر ہمارے وقت یہ یقین اس ولاد تاکہ نماز کو قائم رکھے حج الفتم سے سورخ باز لوگوں کے دل تہوی علیہ کے وہ مائل ہو ان کے توحفے اور ان کو رز دے شکر وہ شکر کرے حضرت اسماعیل علیہ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے مکہ میں چھوڑا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسرے اولاد حضرت علیہ السلام اور ان کے والدہ کو حضرت ابراہیم نے شام میں چھوڑ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ حضرت اسماعیل کو بحالات شیخور کی ہو اور ان کے والدہ حضرت حاجرہ کو یہاں چٹل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے کچھ عرصے کے بعد قبیلہ جرم کہ کچھ لوگ یہاں آ پہنچے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کے اور حضرت حاجرہ کی بے دادی کو دیکھ کر فرشتے کے ذریعے سے وہاں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا تھا جرم کے خانہ بدوش لوگ پانی دے کر یہاں پر انہوں نے پلاؤ ڈالا اور حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہیں بسنے لگے حضرت اسماعیل علیہ سلاد وسلم جب بڑے ہوئے تو اسی قبیلہ میں ان کی شادی ہوئی اس طرح سے جہاں آج مکہ ہے ایک بسی آباد ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ صلاحت وسلام کبھی کبھار ملک کی شام سے تشریف لائے کرتے تھے اور, اس شہر اور شہر کے باشندوں کے لیے اللہ سے دعا فرماتے تھے کہ میں نے اپنے ایک اولاد کو اس بنجر اور چٹیال آبادی میں تیرے حکم سے تیرے معظم اور محترم گھر کے پاس لا کر بسایا اور یہ اس کے نسل تیر اور تیرے گھر کا حق ادا کریں گے تو اپنے فضل سے کچھ لوگوں کے دل اس پر متوجہ کر دیں کہ وہ یہاں آئیں یہاں سے تیرے عبادت ہو اور شہر کے رونقیں بڑھیں ان کی روزی اور دلجمی کے لیے پرورتگار کریم تو غیب سے ایسے وافر مقدار میں سامان فرما دے جو ان کے بصر اور زندگی کی گزران کے لیے کافی ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشاد ہے کہ ربنا اے ہمارے رب ابراہیم علیہ السلام نے مزید دعا فرماتے ہوئے کہا کا تعلم و بے جانتا ہے مانفی و مانول جو کچھ ہم کرتے ہیں چپا کر اور جو کچھ ہم کرتے ہیں دکھا کر السماء اور اللہ پر کوئی چیز زمین میں نہ آسمان میں پوشیدہ ہے الحمد الذي شکر ہے اس اللہ کا وہ ابلی کے بر اسماعیل جس نے بخشا مجھ کو اپنے اس بڑے عمر میں حضرت اسماعیل و اسحاف اور حضرت اسحاق کو ان رب جالی رب, رب, رب کر دے مجھ کو مقیم مساتے کہ میں نمازوں کو قائم کروں اور منظوریتی اور میرے اولاد بھی رب اے میرے میرا رب ربل دعا اور میرے اس دعا کو قبول فرما دے اور اے ہمارے رب بخشنے نے مجھ کو ولی والد اور میرے ماں باپ کو منینا اور سب ایمان والوں کو یوم یقوم الحساب جس دن حساب اور کتاب قائم ہو انہیں روز محسوس یہ دعا اغالباً حضرت ابراہیم علیہ سلاط وسلام نے والد کے حالت کفر پر مرنے کی خبر موصول ہونے سے پہلے کی تو مطلب یہ ہوگا کہ اسے اسلام کے ہدایت کر کے قیامت کے دن معفرت کا مستحب بنا دے اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلط وسلام نے دعا فرمائی کی پرورتی گا تو بس نے مجھ کو اور میرے والد کو قیامت کے دن دعا میں ہمیشہ اپنے آپ کو مقدم کرنا چاہیے اور پھر دعا میں جتنے زیادہ لوگوں کو شامل کیا جائے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے جو بندہ اپنے دعا میں جتنے افراد کو شریک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان افراد کے تعداد کے برابر اس دعا کرنے والے کے امان نامی میں نئیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں ایک شخص مسجد میں انتہائی خشور اضو کے ساتھ اور بڑے جذبے میں آ کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجکو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں وہ جگہ دیں کہ جو کسی اور کو نہ ملے یعنی ہمیں خاص و خاص مقام جنت میں عطا فرما دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے جب انہوں نے ان کی دعا سنی تو روک جب فارغ ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ نے کیا کہا تھا دعا میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے دعا میں یہ اللہ سے مانگا کہ کی پرورتگار جنت میں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ دے جو کسی اور کو نہ ملے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اللہ کے رحمت بے انتہا وسیع ہے اور اللہ بڑے قدرتوں کا مالک ہے اللہ سے سبوں کے لیے سب سے بہترین نعمتوں کا طلب کر لیا کرو اللہ سب کو سب سے بہترین نعمت دے کر بھی اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے کہ اللہ ایک کو تو وہ دے دیں اور دوسروں کو اسے محروم رکھے خزون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اب دعا کو محدود عبادت دعا یہ عبادت کی مغرب ہے یہ عبادت کی بنیاد ہے عبادت اور دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار تیرے سفر کون ہے جس سے میں مانگوں تو ہی تو میرا خالق اور مالک ہے تیرے دست قدرت میں میری زندگی اور میری موت ہے تیرے دست قدرت میں میرے رزق اور میرے پانی ہے میرے خوشحالی اور میرے بدحالی ہے اگر تم مجھے خوشحالی پہنچانا چاہے تو پروردگار کوئی مجھے بدحال نہیں کر سکتا اور اگر تم مجھے پریشانیوں اور غموں اور بیماریوں دکھوں اور تکلیفوں سے ان کرنا چاہے تو پرورتگار کوئی ان دکھوں غم و بیماریوں کو مجھ کر سے ہٹا نہیں سکتا ربی کریم میں نے چاروں ناچار تیرے طرف لوڑ کے ہے ربی کریم تو میرے ہاتھ در ہم کرتے یکسوئی کے ساتھ جب بندہ اور یقین کے ساتھ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے لیکن دعا یا قبولیت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ وہی چیز اس کو عطا کرتے دے جو وہ مانگتا ہے اس لیے کہ انسان جدباز ہے اور بعض متبادہ مطلب انسان اپنی لیے ایسی چیز کو ترق کر لیتا ہے جو اس کے لیے دنیا میں فائدے کا سبب نہیں بن سکتا بلکہ باعث نقصان بن سکتا ہے اسی لیے اللہ اپنے خصوصی رحم و کرم کے ذریعے ایسے انسان کے ایسے دعا کو موقوف فرما لیتا ہے آخرت کے لیے کہ اگر اس کو دنیا میں قبول کر لیا جائے تو وہ اس کی دنیا کے لیے نقصان دہ ہو اور اس کی دنیا کے ساتھ ساتھ ایسی حیرت بھی نقصان دہ بن جائے مثال کے طور پہ ایک شخص اللہ سے دعا کرتا ہے پرورتگا مجھے اتنی بڑی دولت عطا کر دے اللہ اتنی دولت عطا کرنے کے ساتھ ہے لیکن اس انسان کو یہ تو معلوم نہیں ہے کہ اتنی دولت اگر اس کو مل گئی تو کیا معلوم کہ یہ ظلم کرنے والا بن جائے اور جب یہ ظالم بن جائے گا تو دنیا میں بھی لوگوں کو ستائے گا اور آخرت میں اپنے آخرت کو برباد کر دے گا لیکن اس کو اپنے آنے والے وقت کا پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے آنے والے حالات کا پتہ اس لیے اگر اللہ بہتر سمجھے اس کے لیے وہ کچھ جو یہ اللہ سے دنیا کے لیے مانگتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں تا فرما لیتا ہے ورنہ اس کو اس کے آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے اور یا پھر اس کے دعاؤں کے بدلے اس پر آنے والے مستقبل میں آنے والے جو تکلیفیں ہیں دکھ ہیں غم ہیں کرب نہ کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس کے اس دعا کو کفارہ بنا لیتا ہے اور اس کے بدولت اللہ تبارک و تعالی اس پر ان تکلیفوں اور دکھوں اور غموں کو ہٹا دیتا ہے مسلمانوں کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس بات کے ذکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں قبول کیا ہے ہالم الفاروق رضہ تعالیٰ فرمان ہے کہ ہمارا کام اللہ کی بندگی اور اس سے دعا کرنا ہے قبول کرنا ہمارا کام نہیں ہے لیکن آج کا انسان اللہ کے کاموں میں مداخلت کرنے لگ ہے جو اللہ کے کرنے کے کام ہیں وہ یہ انسان خود کرنا چاہتا ہے اور جو کام اس انسان کے کرنے کے ہیں وہ یہ انسان کر ہی نہیں رہا اس انسان کا کام یہ ہے کہ یہ اللہ پر غیر متضر ایمان رکھے خوشور فرما فرمرداری اختیار کرتے ہوئے اللہ حکموں کے حکموں کی بجاوری کریں اللہ سے مانگے اللہ اس کو اس کے خواہش میں عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہو جاتا ہو جاتا ہوں اللہ کے حصول فرمایا کہ غب آئی جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس کو ناراض ہوتا ہے اللہ اور بندے میں یہی فرق ہے کہ جب کوئی ضرورت مند اللہ کی کسی بندے سے مانگتا ہے تو وہ اس کے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تیوری چلا دیتا ہے منہ بنا لیتا ہے لیکن اللہ سے جب اس کا ضرورت مند بندہ مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ اس سے بڑھ کر اس کو ادا کرتا ہے کہ جو کچھ وہ اللہ سے مانگنا چاہتا ہے اس لیے کہ اللہ کو یقین ہے کہ میرا یہ بندہ سمجھ گیا کہ یقیناً اس کا ایک اللہ ہے جو اس کے دکھوں تکلیفوں اور غموں میں اس کے فریاد درستی کر سکتا ہے اور کرتا ہے اور وہی ہے تو کرنے والا باقی ہے کون واقف الحمد للہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عن يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه لأبصار في رباري سورة إبراهيم في رباري سورة إبراهيم في رباري سورة یرو کو آیت نمبر پینتالیس سے لے کر تا اختتامی صورت آیت نمبر بون تک کی آیتوں پر مشتمل ہے سورہ ابراہیم میں حضرت انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے کچھ حالات اور معاملات کے تفصیلی احکامات اللہ تبارک نے بہن فرمائے اور ساتھ ہی احکاماتی الحیہ کی مخالفت کرنے والوں کے انجام بد اور آخر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلات وسلام کا تذکر رہتا جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور جن کے اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی بستی بسائی اور اس کے بسنے والوں کو ہر طرح کا امن و امان اور غیر معمولی اللہ تبارک و تعالی نے معاشی سہولتیں ان کو عطا فرمائی انہی کے اولاد بنی اسماعیل قرآن عظیم اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اول ہیں سورہ ابراہیم کے اس آخری رقو میں خلاصہ کے طور پر انہیں آل مکہ کو پچھلی قوموں کے گزشتہ واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین اور اب بھی ہوش میں نہ کی صورت میں قیامت کے ہونا کا عذابوں سے انہیں ڈرائیا گیا ہے پہلے آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مظلوم کے تسلی اور ظالم کے لیے سخت عذاب کی دھمکی ہے اللہ کی طرف سے کہ ظالم اور مجرم لوگ اللہ تبارک وطالعہ کے جھیل دینے سے بے فکر نہ ہو جائیں اور یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے جرائم کی خبر نہیں ہے اس لیے باوجود جرائم کے وہ پھل پھول رہے ہیں کوئی عذاب اور مصیبت ان پر نہیں آتی بلکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں ہے مگر وہ اپنے رحمت اور حکمت کے تقاضے سے اسے ڈین دے رہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے آنے والے آیات میں اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے اعمال سے غافل نہ سمجھو یہ خطاب گو بظاہر اس شخص کے لیے ہے جس کو اس کے غفلت اور شیطان نے اس دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اور اگر اس کا مخاطب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر مقصود اس سے امت کے غافلوں کو سنانا اور تنبیہ کرنا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حالات سے بے خبر یا غافل سمجھے دوسرے آیات میں بتلایا گیا ہے کہ ان ظالموں پر فوری طور سے عذاب نہ آنا ان کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کا انجام یہ ہے کہ یہ لوگ اچانک قیامت اور آخرت کے ایام میں پکڑے جائیں گے اگے ختمی صورت تک سازاب آخرت کے تفصیل اور ہولناک واقعات کا ذکر ہے ارشاد کی بارہتا نہ ولا تحسبن اللہ اور مت خیال کرو اللہ کے بارے غافلن کہ وہ بے خبر ہے اما اس سے یام الصالحین جو کچھ یہ ظالم کر رہی ہے انما یاخرهم بے شک ان کو ڈیل دی گئی ہے اس لیامن اس دن کے لیے جس میں ان کے پتھرا جائے گی یا کھلی, کھلی رہ جائے گی جب قیامت کے ہولناک حالاتے جائیں, جائیں گے اور آنکھیں ان کے پتھرا جائے گی محتیاین وہ دوڑتے ہوں گے مکنسیم اور اپنا سر انہوں نے اوپر کی طرف اٹھایا ہوا ہوگا طرفہم۔ گھر نہیں آئے گی ان کے طرف ان کی آنکھیں یعنی گویا ان کی آنکھوں کی ٹکٹ بند بندی چکی ہوگی وہ افعدہ ہوا اور ان کے دل اڑ گئے ہوں گے یعنی دل ان کے بالکل اکڑ چکے ہوں گے وہ اناسم اور ڈرائیے لوگوں کو یوم اس دن سے یقینی ملازم جب آئے گا ان پر عذاب فیقول الدین سولمو تب کہیں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں اجل فریب اے ہمارے رب ہمیں مہلت دیجیے تھوڑی سی مدت تک نجی بتاوت تاکہ ہم تیرے بات کو قبول کر لیں الرسل اور ہم پھر بھی کر لیں رسولوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولم تو کون اقسم تم کیا تم پہلے قسم نہ کہتے تھے مانا من زبان کہ تم نے دنیا سے ٹرنا ہی نہیں تمہارے تو پہلے سے یہ عزم مسم طور یہ خیال ہے کبھی اپنے بارے میں کہ ہم رہیں گے وہ سکم تم فیمس اور آبادوں کے مسکنوں میں کہ جو ظارم ہو گزرے ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے انفس ہم اپنے آپ پر وہ تبین اور کھل چکا تھا تم پر کئی ففالنا بھی ہم, کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا وہ ضور ال اور ہم نے بترائے ہیں تم کو ان کے ہوں اور یقیناً وہ لوگ مکر مکر کر چکے ہیں اپنا مکر کرنا لیکن واحد اللہ مقر ان کے تمام تر فرق کاری اللہ تبارک وطالعہ کے دست قدرت میں ہے وہ انکان مکرح مل جب اگرچہ ان کے داؤ اتنے مضبوط ہیں کہ ٹھل جائے اس سے پہاڑ بھی یعنی گفار اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اور اللہ کے حکموں کے خلاف اتنے مضبوط فریبکاریاں کرتے ہیں اور اتنے مصمم عزم کے ساتھ کرتے ہیں کہ اگر اتنا مکرو فرے پہاڑوں کے خلاف بھی کر دیا جائے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ڈھک جائے فلاسب اللہ پس خیال مت کرو اللہ کے بارے مخلف ہی رسولہ کہ وہ خلاف کرے گا اپنا اپنا وادی سے جو اس نے کی ہے اپنے رسول سے ان اللہ قوضی زلز القام بے شک اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے یہ متبدال جس دن بدلی جائے گی اس زمین سے غیر العروبی ایک اور زمین وہ سماوات اور بدلے جائیں گے آسمان وہ مردوج اور لوگ نکل کر ہوں گے سامنے اللہ کے اللہ قوار وہ اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے یعنی یہ وہ منظر کشی ہے قیامت کے دن اور میدان مخشر کی وہ ترل مجرمین اور آپ دیکھو گے مجرموں کو یوں میں اس دن کہ جو جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں جیسے کہ مجرموں کو جکڑا ہوتا ہے خطرناک قسم کے مجرموں کی طرح اور ان کو جو لباس بنایا ہوا ہوگا سر قطران ان کے گرتے ہوں گے گندک کے وہ تلشا وجوہ مناب اور ڈانگ لیتے ہیں ان کے ان کے چہروں کو اور یا ڈانگ لیا ہوگا ان کے چہروں کو آگ ان کو لباس ایسا پہنایا ہوا ہوگا کہ اس لباس کے پہننے کے ساتھ ہی ذہنم کا آگ دور سے ان کو آ کر کے لگ جائے گی جس طرح کہ گندک کو لگ جاتا ہے یا قطران پیٹرول یا ڈیزل نما قسم کے چیز کو کہا جاتا ہے یہ ایسا خطرناک لباس ان کو پہنایا جائے گا کہ جس کو پہنتے ہی جہنم میں پہنچنے سے پہلے پہلے جہنم کے آگ دور سے ان کو آ کر کے پکڑ لے گی جس طرح کے پیٹرول آگ کو پکڑتی ہے یس اللہ کل نفقت تاکہ دے اللہ ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمائی کی ان اللہ حسری اللہ حساب بے شک اللہ جلد کرنے والا ہے حساب اور کتاب کو تو یہ ان کے کی امال کیخرت کی صورت ہے یہ ان کی دنیاوی بد امالیوں کے آخرت میں وہ دوسری شکل ہے جس کا وہ سامنے سامنا کریں گے دنیا میں اللہ کے نافرمانیوں فرمانیوں کے وہ صورت تھی کہ جو انہوں نے اپنی مرضی کے گانے پینے اور عیاشوں کی صورت میں اپنائی اب آخرت میں اس کی صورت اس حال میں ہوگی کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں اور گردنوں میں زنجیری پڑی ہوئی ہوگی اور ان کو گندک کا لباس بنایا جائے گا ایسا لباس کی جس کو جہنم کے آب دور سے پکڑے گی یہ دنیا کی بدعمائیوں کا اخروی تصویر ہے فاظ بناഹു للناس یہ خبر ہے اسے پہنچا دیجئے لوگوں کو ولینذروا به اور تاکہ لوگ اس سے چکنے ہو جائیں اس سے ڈر جائیں اور تاکہ وہ جان لیں انما هو اله واحد یہ کہ معبود وہ ایک ہی معبود ہے یعنی اللہ ایک ہی الہ ہے جو بندگی کا لائق ہے ولیذكر اول الالباب اور تاکہ عقل والے اسے سے نصیحت حاصل کریں جیسے کہ اس رقم ہے اور گزشتہ رکو میں کئی پیغمبروں کے تذکرے ہو گزرے ہیں کہ جن میں سے بعضوں کے قوم جنہوں نے پیغمبروں کے تعلیمات سے روگردانی کی پیغمبروں کے باتوں سے انکار کیا تو کیا انہوں نے انکار کر کے کیا اپنی زندگیوں کو دنیا میں تمام بخشا, بخشا ہے کیا وہ ہمیشہ دنیا میں رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس رکو کے اندر کہ ذرا چل پھر کے دیکھو کہ جن لوگوں کے مکانوں میں آج تم آباد ہو ان مکانوں کے مکین کچھ اور تھے جن کو کسی اور کا وارث بنایا گیا تھا لیکن انہوں نے اپنے سے بے شروع کے گزرانے زندگی اور حالات اور واقعات سے سبق حاصل نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ اب تم اپنے سے پہلو کے گزرنے سے سبق حاصل کرو کہ نہ وہ اپنی مرضی سے آئے تھے اور نہ وہ اپنی مرضی سے دنیا سے گئے اسی طریقے سے تم بھی آنے والوں کے لیے ماضی کے قصے بن جاؤ گے یہاں پہ سورہ ابراہیم اپنے اختتام کو پہنچا و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین